أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة في اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة سورة همزة بارے کے صورتوں میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ من جملہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو نو آیاتیں تیس کلمات اور ایک سو تیس حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کا تذکر کیا گیا ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں صاحبی حیثیت لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی القع ان کے معاشرے میں موجود ہے اور جن کو سب ہی برا سمجھتے تھے کسی کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں اس گنؤ نے کو کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا کردار یہ ہے یہ دونوں باتیں یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کردار کے حامل افراد کا انجام اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انداز سے بیان فرمائے ہیں جس سے سننے والے کے ذہن خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملا کرتی بلکہ وہ پھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناگزیر قرار دیا گیا ہے ان اخلاقی برائیوں میں سے دوسروں پر آواز کسنا تانزنی کرنا تلاش کرنا ٹو لگنا حقیر سمجھنا اور تذلیل کرنا یہ اس معاشرے کے مسلسل بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے طرف اللہ کے بندوں کو ترغیب دی اور اس وقت کے لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات رکھے تو لوگوں نے اپنے ان تمام تر نا پسندیدہ رویوں کو اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے اپنے زبانوں کو لان کے ذریعے اللہ کے رسول کے خلاف کھول دی ہر جگہ آپ کے خیبت ہر جگہ آپ کے برائیاں ہر جگہ آپ پر آواز کسنا ہر موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور اس میں جو لوگ سب سے زیادہ پیش پیش تھے اس میں احمد شوریب امی ابن خلف ولید ابن مغیرہ وغیرہ لوگ شامل تھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ایسے کردار کے حامل افراد اگر دنیا میں ہمارے غضب سے بچ بھی جائے تو آخرت کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور وہ عذاب بھی ایسا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا اور یہ بھی اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار رہیں گے سنانچہ شادی بتانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہی الغ الحمۃ المزہ بربادی ہے ہر تانا دینے والے عہد نکالنے والے کے لیے ہم لمزہ عربی زبان میں معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب الفاظ ہے کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے مگر ایسا فرق کہ خود اعلی زبان میں سے کچھ لوگ حمز کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمز کا بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ لوگ لمز کے جو معنی بیان کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے نزدیک حمز کے وہی معنی ہیں یہاں چونکہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں اور ہومازا اور لومزہ کے استعمال الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس لیے دونوں مل کر یہ مانا دیتے ہیں کہ اس شخص کے عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کے تحقیر اور تجویز کرتا ہے کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا ہے اور آنکھوں سے اشارے کرتا ہے کسی کے نصب پر تانا کرتا ہے کسی کے ذات میں گرے نکالتا ہے کسی کے پر اس کے منہ کے سامنے چھوٹے لگاتا ہے کسی کی پیٹ کی پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے چولیاں کھا کر اور لگائی بجائی کر کے دوستوں کو لڑواتا ہے اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈالواتا ہے اور لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو ہیر لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فقرے کے بعد دوسرے فقرے میں اس بات کو وضع فرمایا ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیق اور تجویل وہ اپنے مالداری کے غرور میں کرتے ہیں مال جمع کرنے کے لیے جمع مالن کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو دوسرے آیت میں جن سے مال کے کثرت کا مفہوم نکلتا ہے پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے وہ شہز کے بخل اور زرپرستی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آتی ہے جناج اللہ کا شاد ہے اللوی یہ وہ لوگ ہیں جمع مالن جنہوں نے جمع کر رکھا ہے مال یا جو جمع کرتے ہیں مال کو وہ گن گن رکھتے ہیں اس کا یہ مفہوم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال انہیں حیات جا دو باشیں یعنی دولت جمع کرنے وقت ان کو یہ سب کچھ جوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑے گا اس لیے دولت جمع کرتے وقت اور گن گن کر رکھنے میں وہ ایسے منہمک ہو گئے ہیں کہ گویا انہیں اپنی موت ہی یاد نہیں رہی اور یہ تصور بھی ان کے ذہنوں سے مٹ گیا ہے کہ یہ مال ان کا یہی پڑا رہ جائے گا اللہ کا شاد ہے یا سب کیا وہ خیال کرتے ہیں انلدا یہ کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا کلّا ایسا ہرگز نہیں ہوگا دیا جائے گا کے اندر عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پینگ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنے مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے لیکن کے کرو اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پیم کیا جائے گا اس لیے کہ اس نے یہ مال جمع کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ جائز ذرائع کا ہے یا ناجائز ذرائع کا اور مال اس نیت سے جمع نہیں کیا کہ بھائی اس سے میں اپنے نفس کا حقوق ادا کروں اپنے اہل و عیال کا حقوق ادا کروں اس نے پھر اللہ کا حق ادا کروں اس نے پھر معاشرے کے کمزور لوگوں کا حق ادا کروں بلکہ اس نے اسی نیت سے جمع کیا کہ اس کو جمع کر کے وہ دوسروں پر اپنا جاتا ہے دوسروں کے تحقیق کریں ان کی تجلیل کریں ان پہ آوازیں کسیں اللہ تعالی کو تعالیٰ کا شاید ہے وہ ہمارا کام خوطما اور تجھے کیا معلوم کہ وہ خوطما کیا ہے لا اللہ خدا وہ اللہ کے برکائی ہوئے آگ ہے خوطما یہ لفظی معنی ہے ایسی سزا جو اپنے اندر آنے والوں کے یا جن کو وہ اپنے گریف میں لیتی ہے ان کے ہڈیوں کو چکنا چور کر دے تو اللہ تباہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کو چکنا چور کر دینے والی یہ آگ اللہ تھی یہ وہ ہے تب طور وفیدا جو دلوں تک پہنچے گی اور دلوں تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طریقے سے یہ لوگ اس عذاب جہنم کے آگ میں گرفتار کیے جائیں گے جہاں سے باغنے کا تصور بھی نہیں ہو سکے گا انہی موسدہ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں سے جہنم کے آگ کے اندر سے نکلنے کا خیال بھی نکال دیا جائے اور ان کے ذہنوں میں جہنم سے نکلنے کا تصور بھی نہ آئے فی عمد ممدتا لمبے لمبے ستونوں میں لمبی, لمبی ستونوں سے مراد کیا ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب جہنم کے اندر آگ کے شعلے بلن ہوں گے تو وہ دیکھنے والوں کو لمبی ستونوں کے شکلوں میں دکھائی دے رہے ہوں گے کہ اس تیزی کے ساتھ وہ اوپر کی طرف وہ شعلے اٹھ رہے ہوں گے جیسے لمبے لمبی ستون ہوتے ہیں اور اسی عذاب جہنم کے آگ میں نیچے اللہ کے حکموں کے مخالفت کرنے والے اور اللہ کے بندوں کی تجدید اور تحقیق کرنے والے لوگ جل رہے ہوں گے اور بعض وفصرین نے اس کے یہ مفہوم بیان کی ہے کہ لمبی لمبی ستونوں کو جو آگ کی ہوگی وہ جہنم میں گاڑ دیے جائیں گے جو جہنم کے آگ سے جلیں گے نہیں اور ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر گاڑ جانے والے ان ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس فرمایا ہے بے شک یہ آگ ان پر بند کر دیا جائے گا فی ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں کہ جس جہنم کے عذاب میں یہ لوگ پوری طریقے سے گرفتار ہوں گے اور یہ نتیجہ ہوگا دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو نہ شکری کے ساتھ حاصل کرنے اور اللہ کی نعمتوں کو نہ شکری کے ساتھ خرچ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے انکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے والے بندوں کے تحمیل اور ان کی تذلیل اور ان کے تحقیر اور ان پر آوازوں کے کسنے کا عملی بدلہ ہوگا وہ اخرا شراب العظمین